السلام علیکم پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈائکسٹرز الگریدم کے سلسلے میں کاروائی کی اس میں ہم نے الگریدم کو دیکھا اس کی ہم نے ایک مثال بھی دیکھی پھر چونکہ ڈائکسٹرز الگریدم گریڈی اسٹریٹجی پہ کام کرتا ہے تو ہم نے ایک پروف شروع کیا کہ اس سے جو ہمیں شارٹیسٹ پاتھ ملتے ہیں وہ یقیناً شارٹیسٹ پاتھ ہیں اور اس کا اس کی جو وجہ میں نے بیان کی تھی وہ یہ کہ ٹھیک ہے دس پندرہ نوٹس کا گراف ہو تو میں اس کا آنسر جو ہے وہ مینیولی چیک کر سکتا ہوں لیکن اگر گراف جو ہے وہ بہت بڑا ہے اور خاص طور پہ اس میں جو ایج ویٹس جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تو میں یہ مینیول چیکنگ تو نہیں کر سکتا ہے کہ اس سے جو آنسر آ رہا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں اگر کسی نے یہ الگریدم استعمال کرنا ہے تو ہمیں اس کو یہ بتانا پڑے گا اور میتھمیٹکلی پروو کر کے بتانا پڑے گا کہ اس القدم کو ٹرسٹ کرو کہ یہ واقع ہی صحیح جواب دیتا ہے صحیح ان دا سینس کے آنسر ایک تو کریکٹ ہے یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو جواب جو دے وہ غلط ہو اور دوسرا یہ کہ یہ چونکہ ایک لحاظ سے آپٹمائزیشن پرابلم ہے یعنی کہ آپ ایک سنگل سورس سے شارٹیج پات ڈھونڈ رہے ہیں تو اس سے جو آنسر آتا ہے وہ واقعی آپٹیمل ہے تو ایک لحاظ سے آپٹیمل یا آپٹیمائزیشن پرابلمس میں یہ دونوں جو باتیں ہیں ان کو آپ پھر ایونچولی پروو کرتے ہیں کہ یہ الگردم کریکٹ ہے اور دوسرا یہ جو ایلگردم ہے یہ یقیناً یا واقعی آپٹیمل ریزلٹس آپ کو دیتا ہے گریڈی ایلبردمس جب بھی ہم نے پہلے ڈسکس کیے ہیں تو وہاں پہ ہم نے یہ دونوں باتیں کی کہ اس کی کریکٹنیس اور اس کی آپٹیملٹی جہاں تک کریکٹنیس تھا اس کے لیے ہم نے تھیئرمس استعمال کیے ہم نے لیماز بنائے اور پروف کے لیے جو اسٹریٹجی ہم استعمال کرتے تھے جنرلی وہ انڈکٹیو ہوتی ہے اور دوسرا اس میں جو طریقہ ایک ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے پروف بائی کانٹرڈکشن اب جہاں تک یہ کانٹریڈکشن کا معاملہ ہے اس میں جنرل یہ ہوتا ہے کہ ایلبردم ایک گریڈی اسٹریٹجی پرزینٹ کرتا ہے کہ یہ چیز لو اور اس کو گریڈی کا معیار بناؤ جس طرح ہم نے دیکھا ایجز کو یا یہاں پہ ہم نے یہ جو ڈی رے ہے اس کی جو ویلوز ہیں اس پہ ہم نے وہ گریڈی نیس شو کی تو کانٹریڈکشن اس طرح ہوتی ہے کہ کوئی کلیم یہ کرے کہ جو گریڈی نیس ہے اس کو ہم فالو نہیں کرتے اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں جو چیز حاصل ہوگی وہ ہم کلیم کریں گے کہ آپٹمل نہیں ہو سکتی بلکہ اسی میں سے ہی میں تبدیلی کر کے ایک آپٹمل چیز نکالوں گا جو کہ کہے گی کہ تم نے جو شروع میں ایک چوائس کی تھی وہ اصل میں چوائس کرنے کی بنا پہ آپٹیمل ریزلٹ نہیں آتا یاد ہے جب ہم نے ایم ایس ٹی لیما پروف کیا تھا تو یہاں پہ یہی بات ہوئی تھی جہاں پہ ہم نے وہ ایک ایج جو منیمم تھا اس کو چوز نہیں کیا تھا ایک اور ایج ایکس وائی کو چنا تھا ہم نے آ کے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس طرح ٹری بناؤ میں اب یہ کرتا ہوں کہ اس ٹری میں ایکس وائی کی بجائے یو وی جو منیمم ایج ہے اس کو میں ڈال دیتا ہوں جو کہ کٹ کو کراس کر رہا تھا اس سے وہ سائیکل بنا پھر سائیکل کی پراپرٹیز لے کے میں نے اس میں سے ایکس وائی کو نکالا اور اس کے نتیجے میں جو ٹری پھر بنا وہ اصل میں کاسٹ میں اور بھی کم تھا کچھ ایسی بات یہاں پہ ہوگی کہ جو گریڈی اسٹریٹجی کی بنا پہ جو چوائس ایک سٹیج پہ ہے ہم یہ کہیں گے کہ فرض کریں ہم وہ چوائس نہیں سلیکٹ کرتے اور بعد میں ہم یہ شو کریں گے کہ اس چوائس کو نہ سلیکٹ کرنے کی بنا پہ جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اصل میں یہی کہے گا کہ تم اس سٹیج پہ ایسا نہیں کر سکتے اور اگر ایسا کرو گے تو پھر یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ جو گلوبل سلوشن ہے وہ آپٹیمل ہوگی اب یہ باتیں ذہن نشین کرتے ہوئے آئیے ہم دوبارہ اس پروف کو دیکھتے ہیں اور پھر میں یہ دہراتا ہوں کہ یہ پروف کرنے کی وجہ کیا ہے اور وہ وجہ یہ کہ اگر کسی نے اس ایلوڈم کو ٹرسٹ کرنا ہے کہ یہ واقعی صحیح آنسر دیتا ہے کریکٹ دیتا ہے اور دوسری یہ بات کہ آپٹیمل آنسر دیتا ہے ہمیں میتھمیٹکل پروف چاہیے ہوگا ہم کسی کو یہ ایسے کنوینس نہیں کریں گے کہ ٹھیک ہے تم اپنی پرابلم کے اوپر یہ الگریدم چلاؤ اور اس کے جو آنسرس ہیں ان کو مینولی یا کسی اور طریقے سے اس کی جو کریکٹنیس ہے اس کو اور آپٹیملٹی کو پروو کرو نہیں ہم ان ایلوڈمس کو میتھمیٹکلی شو کریں گے کہ یہ واقعی کریکٹ آنسر دیتے ہیں تو آئیے اب پروف ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں اور پھر اب جو بقیہ اس میں تھوڑے سے سٹیپس رہتے تھے ان کو اب ہم کور کر لیں گے جو پروف آف مینملٹی تھا اس کو تو ہم انڈکشن سے کریں گے اور ڈیفنیشن میں دوبارہ دوہرا دوں کہ ڈیلٹا ایس وی کا مطلب ہے دا مینیمم ڈسٹینس فرام ایس ٹو وی یہ ہم نے شروع میں ڈیفائن کیا ہوا بیس کیس جو ہے وہ یہ کہ جو کیپٹل ایس سیٹ ہے اس میں انیشلی صرف ایس یعنی کہ سورس ورٹیکس ہے اور چونکہ آپ سورس پہ بیٹھے ہیں اور اس ایلگر میں آپ یہ ڈی میں ایسٹیمیٹس ڈالتے ہیں تو ڈی ایس کی ویلو زیرو ہے اور یہ برابر ہے ڈیلٹا ایس کا ایس کے کیونکہ آپ اسی ورٹیکس پہ بیٹھے ہیں اب آپ یہ اسوم کریں کہ جتنے ورٹسیز میں آ چکے ہیں اور وہ تمام وی جو ہیں ان کے لیے جو ایسٹیمیٹ ہے وہ کنورج ہو چکا ہے ٹو ڈیلٹ ایس وی یعنی کہ نہ تو اس سے زیادہ ہے نہ اس سے کم ہے یاد ہے ہم نے ڈی ویز کی جو ویلیو انشلی انفینٹی کی تھی پھر ان کو پرائرٹی کیو میں ڈالا تھا اور اس میں سے جس کو ہم نکالتے تھے اس کے نکالنے کا مطلب اصل میں یہ تھا کہ اس کو ہم نے اب اس سیٹ ایس کا ممبر بنا دیا لیکن ممبر شپ کے بعد ہم ایک کاروائی یہ کرتے کہ اس وی کو جس کو ہم نے چنا ہے اب اس کے جتنے نیبرز ہیں ان کو ہم ریلیکس کرتے ہیں جس کی بنا پہ ان کے جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ ریوائز ہو جاتے ہیں یہ تو آلموسٹ وہ ایلگردم کی بات ہو رہی ہے اب جو کلیم ہے وہ یہ کہ اگر پرائرٹیز کے حساب سے یا یہ جو ڈیز ہیں ایسٹیمیٹس ہیں ان کے حساب سے جتنے ورڈسیز ابھی ایس کا پارٹ نہیں ہیں جن کو میں یہاں پہ یو پرائم کہہ رہا ہوں ان میں سے ایک یو جو ہے اس کی یہ خاصیت ہے کہ وہ تمام یو پرائم کے ڈی یوز سے اس کا جو ڈی یو ہے وہ چھوٹا ہے یعنی کہ ایسٹیمیٹس کے حساب سے یہ سب سے چھوٹا ہے اور اگر ہم پرائرٹی کیو کو سامنے رکھیں تو یہ ہیڈ آف دا کیو ہے اور پھر ہم جو کرتے ہیں کہ اس کو ہم ادھر سے نکال کے کیو میں سے یعنی کہ وہ وی مائنس ایس سیٹ میں سے نکال کے اس کو ایس میں لے آتے ہیں جو کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے اور اگر جب اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو اصل میں اس وقت سلیکشن کے وقت ہی ڈی یو جو ہے وہ برابر ہو چکا ہوتا ہے ڈیلٹا ایس کاما یو کے اور جب اس کو ہم وی ایس میں لے آتے ہیں تو پھر ہم اس کو وی کہتے ہیں کہ یہ تمام ورڈ جو ایس کے ہیں ان کو ہم ویز کہیں گے اور ان ساروں کی یہ خاصیت ہے کہ ڈی وی از اکو ٹو ڈیلٹا ایس کاما وی یہ ایلبریتم کرتا ہے جو ہمارا کلیم ہے ایلگرمکلی جو ہمارا سلیکشن پروسیس ہے یہ ایسٹیمیٹ ایسٹیمیٹس جو ڈی ارے ہیں ان کا پروسیس ان کو ریوائز کرنا ان کو ریلیکس کرنا پھر ان کی بنا پہ کسی منیمم کو چننا اور اس منیمم کی ویلو کی بنا پہ ایک ورٹیکس کو نکالنا اور اس کو ایس میں ڈالنا ان ساری چیزوں کے نتیجے میں جو کیلے میتھمیٹیکل کنڈیشن سیٹسفائی ہو رہی ہیں وہ میں نے یہاں پہ اپریزینٹ کی ہیں کہ جو بھی ڈی یو منیمم ہوگا اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ جو ورٹیکس یو ہے وہ جب سلیکٹ ہوگا اصل میں اسی وقت ہی ڈی یو جو ہے وہ برابر ہو چکا ہوگا ایک لحاظ سے دیکھیں کہ جب ہم اس کو پرائرٹی کیو سے نکالتے ہیں اور اس کو ایس میں شامل کرتے وقت ہم ڈی یو کو پھر ریوائز نہیں کرتے ہم ڈی یو کے جو نیبرز ہیں یا یو کے جتنے نیبرز ہیں ان کو ریوائز کرتے ہیں دی یو کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے اس کو پرائرٹی کیو سے نکالا وہ اصل میں ڈیلٹا ایس یو کے برابر ہو چکا ہے اور ایک لحاظ سے پرائرٹی کیو سے نکل کے وہ تھوڑی دیر تک ابھی ایس میں نہیں جاتا اور یہ وہ وقت ہے جب ہم اس کے نیبرس کو ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں تو ایک لحاظ سے اگر آپ پورے اسٹیپس کو ون بائی ون پرائسلی دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ پرائرٹی کیو سے آپ ایک ورٹیکس کو نکالتے ہیں یہ ایک اسٹیپ ہے اس کے بعد اگر آپ ایس سیٹ بنا رہے ہیں اور اس میں جتنے ورٹ سیز ہیں فرش کریں آپ وہ یاد رکھتے ہیں تو ابھی ہم اس کو ادھر شامل نہیں کرتے یاد ہے پرمس ایلگردم میں ہم ان ورڈ کو کلر کر دیتے تھے لیکن یہ کلرنگ جو تھی یہ بعد میں ہوتی تھی نکالنے کے بعد جو فوری کاروائی ہے وہ یہ ہم کرتے ہیں کہ اس کے جتنے نیبرس ہیں ان کو ہم ریلیکس کرتے ہیں تو ایک لحاظ سے جب وہ نیبرس ریلیکس ہو رہے ہیں تو یہ جو یو ہے نہ تو یہ پرائرٹی کیو میں اب رہا اور ابھی وہ ایس میں گیا نہیں ہے لیکن جانے کے لیے بالکل تیار ہے تو تیاری کے دوران یا اس کو وہاں پہ لجاتے ہوئے جو کام ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ اس کے تمام نیبرز کو ریلیکس کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ فائنلی یو جو ہے اب ایس کا ممبر بن گیا اور وہاں پہ تمام جو ویز اب اب یہ یو کو بھی ہم وی کہیں گے ڈی وی از اکول ٹو ڈیل ایس وی لیکن یہاں پہ یہ تھوڑا سا ایک باریک سا نکتا ہے اس پہ ذرا غور کیجئے کہ تھوڑے عرصے کے لیے جب یو ابھی کیو سے باہر نکلا ہے اور ایس میں نہیں گیا تو ڈی یو اور ڈیلٹا ایس یو کی آپس میں کیا ریلیشن ہے کیا اس وقت اس تھوڑی سی مومنٹ کے لیے اس لمحے کے لیے کیا ڈی یو کی ویلو ڈیلٹا ایس یو سے بڑی ہے چھوٹی ہے یا برابر ہے ہم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جب اس کو پرائرٹی کیو سے نکالتے ہیں اس وقت ایس میں جانے سے پہلے ہی اصل میں ڈی یو جو ہے وہ کنورج ہو چکا ہوتا ہے یعنی کہ ڈی یو جو ہے وہ ڈیلٹا ایس یو کے برابر ہو چکا ہے اب اس کو بے شک آپ ایس میں لے جائیں وہاں پہ یہ صورتحال قائم رہے گی بلکہ ایس میں جتنے اب ورٹسیز ہیں وہ تمام یہ پراپرٹی اب رکھتے ہیں اب ہم اس چیز کو کانٹروڈکٹ کریں گے اور وہ اس طرح کہ ہم کہیں گے کہ جب اس کو ہم کیو سے نکالتے ہیں تو اس وقت اصل میں ڈی یو جو ہے وہ ڈیلٹا SU سے بڑا ہے دیکھیے میں نے کہا ہے کہ جب ہم اس کو نکالتے ہیں تو اس وقت اتنا ہمیں پتا ہے کہ ڈی یو جو ہے وہ سب سے چھوٹا ہے پرائرٹی کیو میں جتنے ایلیمنٹس ہیں جتنے ورٹیسیز ہیں لیکن اس وقت اب یہ سوچئے کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ ڈی یو اور ڈیلٹا SU کی آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے جہاں تک ایس کا تعلق ہے کیپیٹل ایس اس کے بارے میں تو طے ہو چکا ہے وہاں پہ جو پہنچ گیا اس کا ڈی وی ڈیلٹا ایس وی کے برابر ہے لیکن وہ مرحلہ جب وہ کیو سے نکلتا ہے اور ابھی ایس میں نہیں گیا اس سٹیج پہ ڈی یو اور ڈیلٹا یو کی کیا ریلیشن شپ ہے لازمی بات ہے اگر آپ وہ دو نمبرز ہیں تو ان میں تین پاسبلٹیز ہیں یا ایک دوسرے سے بڑا ہے برابر ہے یا یہ کہ ڈی یو جو ہے وہ ڈیلٹا ایس سے چھوٹا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ فرض کریں وہ بڑا ہے جو گریڈی ہے وہ کہتا ہے وہ اس کے برابر ہے تو اب یہ دو سٹیٹمنٹس ہیں ایک سٹیٹمنٹ ایلگردم کی کہ وہ برابر ہے اور کوئی یا ہم کلیم کرتے ہیں کہ وہ بڑا ہے اب ان میں سے کون سچا ہے یہ ہم چیز اپرو کریں گے کہ جو ایم کا کلیم ہے کہ ڈی یو ڈیلٹا ایس ایو کے برابر ہے اصل میں وہ کلیم ٹھیک ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یو کو نکالیں اس کا نکالنے کا جو, جو جواز ہے وہ یہ کہ ڈی یو کی ویلیو سب سے چھوٹی ہے اور نکالنے پہ ڈی یو جو ہے وہ ڈیلٹا ایس ایو سے بڑا ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ کیسے نہیں ہو سکتا یہ اب ہم پروف بائی کانٹرڈکشن کرتے ہیں سپوز کہ ڈی یو از گریٹر دین ڈیلٹا ایس اور یہ یاد رہے وہ ایک چھوٹی سی بریف مومنٹ کے کیو سے نکلا ہے لیکن ابھی ایس میں گیا نہیں اب یہ کہ جو شارٹیسٹ پاتھ ہے ایس ٹو یو اب پاتھ کو دیکھیں اب اس کی منیمم ویلو کو نہ دیکھیں کہ پاتھ جو ہے وہ s میں سے نکل کے کسی اور ورٹیکس پہ جائے گا یا یہ کہ ایونچولی اگر آپ سورس ورٹیکس سے ایس ورٹیکس تک یا یو ورٹیکس تک پاتھ بنائیں ایکچول پاتھ بنائیں تو کیا ہوگا کہ وہ ایس کے ورٹیسیز میں سے گزرے گا اس کے بعد وہ ایس سیٹ کے ورٹیسیز سے باہر نکلے گا اور باہر نکل کے کسی ایک ورٹیکس پہ جائے گا اور اس ورٹیکس سے پھر بکیا اور ورٹیسیز سے ہوتے ہوئے وہ یو تک پہنچے گا جو کہ یہاں پہ میں نے لکھا ہے اور فرض کریں کہ یہ shortest path ہے یعنی کہ ہمیں پہلے سے کسی نے بتا دیا کہ یہ shortest path ہے اور فرض کریں وہ کسی y vertex کے تھرو جا رہا ہے جو کہ اب میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ let x be the last vertex inside ان and y be the first vertex outside ورٹس on this path to دس اور path کی یہ بات ذہن نشین کیجیے جو یہ پہلے نقطے میں ہے کہ یہ shortest ہے یہ یہاں نہ پوچھئے کہ کیسے پتہ چل گیا یہ شارٹیز ہے یہ اب پروف ہے یا میتھمیٹیکل ایک سمپشن کہہ لیں کہ یہ ہے اگر ایسا ہے تو اس پنا پہ جہاں تک پاتھ کا تعلق ہے یعنی کہ اس کے سیگمنٹس کا تعلق ہے تو وہ اصل میں تین سیگمنٹس کو جوڑ کے بنتا ہے کہ پار s ٹو u از میڈ اپ آف پار فرام s ٹو x یہ جو پاتھ ہوگا یہ کمپلیٹلی ایس جو بڑا سیٹ ہے اس کے اندر رہے گا اس کے بعد یہ ایک سنگل ایج آیا ایکس ٹو وائی جو میں نے یہاں پہ انڈیکیٹ کیا ہے یہاں پہ اب آپ ایس سے باہر آ گئے ہیں اور پھر فائنلی پی وائی ٹو یو جو ہے یہ وہ سیگمنٹ ہے جو آپ کو یو پہ لے کے جاتی ہے یہ وہ شارٹیج پاس کی تین سیگمنٹس ہیں آئیے میں آپ کو ایک تصویری خاکے سے یہ تینوں سیگمنٹس دکھا دیتا ہوں اب یہ یاد رہے کہ ایکس جو ہے وہ ایس کے اندر ہے وائی جو ہے وہ ایس سے باہر ہے اور فائنلی یو یہاں پہ اب یہ جو باؤنڈری میں نے شو کی ہے سیٹ ایس کی یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہ وہ ورٹسیز ہیں جو کہ ایس میں آ چکے ہیں اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ ان کی جو ایسٹیمیٹس ڈیز ہیں وہ سارے برابر ہو چکے ہیں ڈیلٹا کے اب اب فرض کریں کہ ایکس جو تھا یہ وہ نوٹ تھا جس کو ہم نے انکلوڈ کیا تھا ایس کے اندر اب جب ایکس کو ہم نے شامل کیا تھا تو یاد رہے کہ ایلور کے حوالے سے ایکس کی بنا پہ اس کے جتنے نیبرز ہیں جس میں یہاں پہ میں نے وائی کو انڈیکیٹ کیا فرض کریں یہی یہ ہی ہے اس کا ایک نیبر ہے یہ ریلیکس ہوگا اور پھر وائی سے پاتھ جو ہے جو بقیہ باہر والے ورٹس ہیں تمام جو وی مائنس ایس میں ہیں ان کو لے کے آپ یو تک پہنچتے ہیں یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یو جو ہے وہ وائے کے برابر بھی ہو سکتا ہے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یو اور وائے جو ہے یہ دونوں ڈسٹنکٹ ہیں بلکہ ابھی یہ پتا چلے گا کہ اصل میں وا جو ہے یہ یو ہی ہے لیکن جو چیز آپ نے ذہر نشین کرنی ہے وہ یہ کہ میں نے آپ کو اس شارٹیسٹ پاتھ کے اب یہ شارٹیسٹ پاتھ ہے جو ایس سے یو تک جا رہا ہے اور یہ کیسے حاصل کیا یہ فی الحال نہ پوچھئے لیکن یہ کہ یہ جو ٹوٹل پات ہے یہ تین حصوں سے بنا ہے اس میں ایک حصہ ایس سے ایکس تک جو ہے یہ ڈائریکٹ نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ ڈائریکٹ ہو ایس سے ڈائریکٹلی بھی ایکس آ سکتا ہے یا ایس سے اور سے ہوتا ہوا یہ ایکس تک پہنچتا ہے لیکن یہ تمام ورٹسیز جو ہیں وہ ایس کے اندر ہیں پھر ایک ایج کو لیتے ہوئے آپ ایکس سے وائی تک جاتے ہیں اور وہاں سے پھر اور سے ہوتے ہوئے آپ یو تک پہنچتے ہیں تو یہ وہ جو تیسرا حصہ پاتھ کا وہ میں نے یہاں پہ اب دکھایا ہے یہ جو پاتھ کے حصے میں نے اب بنائے ہیں اور دوسری یہ بات کہ ایکس کو چوز کرنے کی بنا پہ وائی کے ساتھ کیا ہوتا ہے یعنی کہ وہ ریلیکسن والا پروسیس اس بنا پہ اب ہم جو ہمارے ڈیلٹاس اور ڈیز ہیں ان کے درمیان کچھ ریلیشن شپس بنا سکتے ہیں تو آئیے اب وہ بناتے ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ پی ایس کوما یو پاس جو ہے وہ شارٹیسٹ پاتھ ہے فرام ایس ٹو یو اور یہ بھی کہ وہ ایک ورٹیکس وائی کے تھرو جاتا ہے اگر ایسا ہے تو پھر جہاں تک پاتھ کا جو لینتھ کا معاملہ ہے یا اس کی جو ڈسٹنس کا معاملہ ہے وہ کیا ہے کہ شارٹیز ہونے کی, کی بنا پہ اصل میں ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ ڈیلٹا ایس یو کی ویلیو جو ہے وہ اب برابر ہوگی ڈیلٹا ایس وائی اور ڈیلٹا وائی ٹو یو یعنی کہ اس میں دیکھیں میں نے ایکس کو اب نہیں دکھایا ایکس ٹو وائی جو ہے وہ ایک سنگل ایج ہے اس کو چونکہ ایکس جو ہے وہ ایس کا ممبر بن گیا ہے اس کی بنا پہ اصل میں وا جو ہے وہ فائنل ریلیکس پوزیشن میں چلا جائے گا ایک لحاظ سے یہاں پہ دیکھیے تو وہ انڈکشن ریلیکس ہو چکا ہے اس کی بنا پہ جو ایس سے وائی تک اصل میں ڈسٹینس ہے وہ ڈیلٹا ایس وائی ہو چکا ہے اور اسی طرح بقیہ جو ہے چونکہ میں نے یہ کہا ہے کہ پی ایس یو منیمم ہے یا شارٹیسٹ ہے y سے یو تک بھی جو ہے وہ delta y u ہے اب یہ دوسری بات کہ وائی واز ریلیکسڈ وین ایکس واز پوٹ انس اور یہ میں نے اب یہ شو کیا ہے چونکہ ایکس جو ہے وہ s کا ممبر بنتا ہے اور اس بنا پہ کہ ایک ہی ایج ایکس سے وائی جا رہا ہے ڈی وائی از ایکچولی اکول ٹو ڈیلٹا ایس یا یہ کہہ لیں کہ ڈی جو ہے وہ ریلیکس ہو چکا ہے اور یہ وہ ریلیکسن کی کنورجنس پراپرٹی ہے اب یہ جو ویلو ہے ڈی وائی کی برابر ڈیلٹا ایس وائی کی اس کو اب میں یہ جو پہلی اکویشن ہے لینتھ والی اس میں ڈیلٹا ایس وائی کی جگہ ڈی وائی ڈالتا ہوں اور اس کے بعد اس میں سے وائی کاما یو ٹرم جو ہے اس کو میں ڈراپ کر دیتا ہوں جو کہ ایکچولی ایک پازیٹیو کوانٹٹی ہوگی کیونکہ یہ تو ڈسٹینس ہے اب یہ الجبرا جو ہے اگر آپ کریں تو اس کے نتیجے میں ان کوالٹی بنتی ہے کہ dy جو ہے وہ ڈیلٹا su سے چھوٹا ہے یا اس کے برابر ہو سکتا ہے اور جو میرا کلیم ہے کہ du یو از گریٹر دین ڈیلٹا اب یہ ان جو لیفٹ والی ہے dy وائی از لیس دین su یہ تو مجھے اس اکویژن سے ملی ہے اور یہ جو دوسرا پارٹ ہے ڈی یو از گریٹر دین اکو ٹو ڈیلٹا ایس یو یہ مجھے کلیم سے ملا ہے میں یہ کلیم پھر سے ذرا دوہرا دوں کلیم میں نے کیا ہے ایک خاص مرحلے پہ کہ جب دی یو کی بنا پہ اس کے منیمم ہونے کی بنا پہ یو کو جب ہم پرائرٹی کیو سے نکالتے ہیں اور ابھی وہ ایس میں گیا نہیں تو اس وقت ڈی یو اور ڈیلٹا یو کی ریلیشن جو ہے جو ہے وہ کہتا ہے وہ برابر ہے ہم کلیم کرتے ہیں کہ نہیں ڈی یو جو ہے وہ بڑا ہے یہاں پہ اب میں نے ڈی وائی کی جو ویلیو ہے وہ یہ جو میری انیکوالٹیز ہیں اس کی بنا پہ میں نے یہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ ڈیلٹا ایس یو سے چھوٹی ہے اب انیکوالٹیز کو لے کے دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کیا آتا ہے بٹ بیک ڈی یو از دا اسمالسٹ امانگ دا ورڈ یہ کیوں ہوا یہاں تو پھر وہی پرائرٹی کیو والی بات آ گئی کی ویلو کو ہی کی کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور جس ویکس کو ہم نکالتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ اس کی ڈی یو ویلو سب سے چھوٹی ہے اور ابھی ہم اس کو ایس میں نہیں ڈالتے وہ ایس میں جائے گا لیکن پرائرٹی کیو سے نکالنے کی وجہ تو یہ تھی یعنی کہ اگر یو سلیکٹ ہوا تھا تو ڈی یو ویلیو جو تھی وہ ڈی وائی سے چھوٹی تھی ورنہ تو وائی سلیکٹ ہو جاتا اب یہ کہہ رہی ہے کہ ڈی یو از لیس دین اکول ٹو ڈی وائی اور اس سے پہلی کوالٹی کہہ رہی ہے کہ ڈی وائی از لیس دین ڈی یو اس سے پہلے کہ آپ ان کوٹی سے کنفیوز ہو جائیں میں آپ کو ایک اور سمپل سی مثال کے ذریعے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایکس از لیس دین وائیس از گریٹر دین وائی آپ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کوانٹٹی y سے چھوٹی ہے اور ساتھ وہ بڑی بھی ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر اصل بات کیا ہے اصل بات صاف ظاہر ہے کہ x y کے برابر ہے کیونکہ ایک کوانٹٹی دوسری کوانٹٹی سے ایک بیا وقت جو ہے بڑی اور چھوٹی نہیں ہو سکتی وہ اس کے برابر ہی ہوگی اور یہی صورتحال یہاں پہ اب آ رہی ہے کہ ایک طرف تو ہمیں وہ جو پاتھ ہے اس کے پیسز کر کے وائی میں سے گزار کے ان کوالٹی سے پتا چلا کہ ڈی وائی جو ہے وہ ڈی یو سے چھوٹا ہے اور دوسری طرف ہم جو بنا رہے ہیں اس میں اصل میں ڈی یو چھوٹا ہے ڈی وائی سے کیونکہ اس کو ہم نے یو کو چن لیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈی وائی ڈی یو سے چھوٹا بھی ہے اور بڑا بھی ہے اس کا جواب تو صرف یہ ہے کہ وہ اصل میں برابر ہیں اور اگر وہ برابر ہیں وائی اور یو میں آپس میں پہ کیا ریلیشن شپ ہے کیا ایسا نہیں کہ اصل میں وائی جو ہے وہ یو ہی ہے یعنی کہ آپ جب پرائرٹی کیو میں سے جس ایلیمنٹ کو نکالتے ہیں جس ورٹیکس کو نکالتے ہیں وہ ہی اصل میں شارٹیج پاتھ میں شامل ہو کے اس میں آتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ نکالنے کسی اور کو اور ممبر شپ کسی اور کو مل جائے ایسا یہاں پہ نہیں ہوگا اب یہ باتیں سامنے رکھتے ہوئے بکیا جو اسٹیپس ہیں اس پروف کے وہ بھی دیکھ لیجیے کہ دی اونلی possibility از کہ du یو از اکول dy ڈی وائی وچ du دی equal از اکو ٹو ڈیل ایس کا مائی جو کہ ہم نے شروع میں کی تھی اور یہ اب بات اس سے بھی اب ریلیٹ کریں کہ ڈی وائی از لیس دین ایکل ایس یو ہم اوپر شو کر رہے ہیں اوپر ہم کہہ رہے تھے کہ ڈی یو از گریٹر دین برا پراپرٹی ڈی یو از گریٹر دین ڈیلٹا ایس یو اور ہم نے یہ اسوم جو کیا تھا یہ فالس ہوا اس کا مطلب ہے کہ ڈی equal to delta SU which ایس یو ویچ از واٹ یو وانٹ تو اب اس ساری بات کا جو حاصل ہے وہ بھی ذرا دیکھ لیجیے جو یہاں پہ میں نے دکھایا ہے کہ وٹ ہیز بین پرووڈ ایف وی فالو دیدمس Transferring from V to S The vertex in V یا V- minus S, With the smallest value of ویلیو آف ڈی یو دین آل ایس ڈو ان ڈیڈ ہیو ڈی equal to Delta ایس وی اب اس پروف کی اہمیت کا ذرا آپ اندازہ لگائیے ہم نے یہ شو کیا ہے کہ یہ جو گریڈی اسٹریٹجی ہے کہ آپ ایک سیٹ ایس بناؤ اس میں انیشلی فرض کریں ایس جو ہے سنگل سورس جو ہے وہی وہ جاتا ہے کیونکہ اس کی ڈی ویلیو ہمیں پتا ہے کہ انشلی زیرو ہے وہ سب سے چھوٹی ہے کیونکہ بکیا تمام ورڈ جو ہیں ان کے ایسٹیمیٹس جو ہیں ہم نے انفینٹی سیٹ کیے ہیں ان ساروں کو میں پرائرٹی کیو میں ڈالتا ہوں ایس کیز اصل میں میں ورڈسیز کو ڈال رہا ہوں کیز ان کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے تو ترتیب کے حساب سے جو اوبجیکٹس پرائرٹی کیو میں آگے پیچھے رہیں گے وہ اصل میں ورٹسیز ہیں البتہ جس چیز پہ ان کی ترتیب ہو رہی ہے وہ اس کے ساتھ ہر ورٹکس کے ساتھ جو اس کی ڈی ویلیو ہے اب اگر ان کی ترتیب ہو گئی تو ان میں سے جو بھی منیمم ہے جو بھی ہیڈ آف دا کیو ہے بقیہ جو مرضی ہو ان سے فی الحال سروکار نہیں آپ کو اس بات سے سروکار ہے کہ پرائرٹی کیو میں یا ڈی یوز جو ہیں ان میں سے جو منیمم ڈی یو والا ورٹیکس ہے اگر آپ اس کو چن کے ایس میں شامل کریں تو اس کے نتیجے میں یہ بات ہوگی کہ ڈی یو کی ویلیو ایکچولی کنورج ہو چکی ہوگی پرائرٹی کیو سے نکلنے پہ اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی ڈی یو جو ہے اب کنورج ہو چکی ہوتی ہے اس سے زیادہ وہ کم نہیں ہوگی اور چونکہ وہ کم نہیں ہوگی تو یہاں پہ اب ہم اپنی اوریجنل ڈیفینیشن کو استعمال کرتے ہیں کہ منیمم ڈسٹینس جو ہے وہ اصل میں ڈیلٹا ہے یہ ہماری نوٹیشن تھی تو نوٹیشن کے حوالے سے جو ایلو نے کاروائی کی اس نے ہمیں ڈی دیا نوٹیشن نے ہمیں ڈیلٹا ایس یو ایس کوما یو دیا اور اس ایلو نے اپروو کر دیا ہے کہ جب یو پرائرٹی کیو سے نکلتا ہے اپنے منیمم ڈی یو کی بنا پہ تو ڈی یو اصل میں ڈیلٹا ایس یو پہ کنورج ہو چکا ہوتا ہے اور اس بنا پہ اس کو میں اب یہ جو میرا کلب ہے ایس کلب جس میں میں ان ورڈ کو ڈالتا ہوں جن کے ایسٹیمیٹس کنورج ہو چکے ہیں یہ یو بھی ان میں اب شامل ہو سکتا ہے یعنی کہ اس کلب کا ممبر بن سکتا ہے الگریدم جو ہے ایونچلی تمام ورڈ کو اس سیٹ میں لے آتا ہے یہ ہم نے مثال میں دیکھا تھا اس کے نتیجے میں اب کیا آپ کو حاصل ہوا کہ نہ صرف اس ایلبردم سے جو ایسٹیمیٹس یا جو فائنل آنسر نکلتے ہیں وہ کریکٹ ہیں یعنی کہ وہ واقعی ٹھیک ہیں دوسرا یہ کہ وہ منیمم ہے تو اب آپ اس الگردم کو ٹرسٹ کر لیجئے بلکہ یہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس کو جیسے کہ میں نے عرض کیا راؤٹرس جو ہیں انٹرنیٹ پہ وہ اسی الگردم یا اس کے ملتا جلتا ایک اور الگریدم ہے اس کو استعمال کرتے ہیں تو اب یہ اب سوچئے کہ اگر اس ایلگردم کو کوئی ٹرسٹ ہی نہ کرتا تو کیا ہو سکتا تھا کہ انٹرنیٹ کے اوپر اتنے زیادہ جو راؤٹرس ہیں چھوٹے بڑے ان میں یہ الگردم استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ میں اب ایک لحاظ سے اس کورس کا جو ایک مین تھیم ہے اس کو میں دوبارہ اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں ہم نے تین باتیں کی ہیں تھرو آؤٹ الگریدمس کو پرابلم کے حوالے سے دیکھتے ہوئے ڈیزائن کیا ہے کہ اس پرابلم کے لیے کون سا الگریدم سوٹیبل ہے اس کے بعد ہم نے اس البریدم کو ایکچولی اینالائز کیا کہ یہ کے حوالے سے اور اسپیس کے حوالے سے کتنا ٹائم لیتا ہے البتہ پھر ایسا ہوا کہ کافی ہماری جو پرابلمس تھیں وہ اصل میں آپٹمائزیشن پرابلم بن گئی اور کافی پرابلمس اصل میں اسی ڈومین میں ہوتی ہیں جس میں آپ کو آپٹمل چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جب ہم یہاں پہ آئے جس میں ہم نے ڈائنیمک پروگرامنگ بھی دیکھی ہم نے گریڈی آرگریتمس بھی دیکھے اور اس طرح کی اور بھی کئی ہیں لینئر پروگرامنگ اور اس طرح کے سرچ الگریدمس ہیں جو کہ آپٹیمل سولوشن تلاش کرتے ہیں جب ہم اس ڈومین میں آئے تو وہ دو باتیں جو تھیں کہ ڈیزائن کرو اور اینالائز کرو وہ تو ہم نے کی لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ ش... پروو کرنا پڑا یہ نہیں کہ ہم نے شوقیہ یہ کام کیا کہ بھئی مزیدار چیزیں کرتے ہیں نہیں اصل میں کسی کو یہ کہنا کہ اس ایلگردم کو استعمال کرو یا اس سے زیادہ کہ اس البریدم کو ٹرسٹ کرو کہ یہ کریکٹ رزلٹ دیتا ہے اور یہ آپٹمل ریزلٹ دیتا ہے اس کے لیے ہم نے میتھمیٹکلی اس کو پروو کیا اب یہ بات جو آپ کے سامنے واضح ہوگی کہ جتنے مرضی آپ کمپیور سائنس کے کورسز لے لیں یا کسی اور ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں جہاں پہ بھی کوئی کمپیٹیشنل پروسیجر ہوگا اصل میں وہ یہ الگریدم ہی ہے تو ایک لحاظ سے اس کورس میں جو ہم ایلگردمس ڈسکس کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہی الگریدمس دنیا میں ہیں اور تمام کمپیوٹر سائنس میں صرف یہی الگریدمس ہیں نہیں یہ بات میں نے شروع میں کہہ دی تھی کہ اصل میں کمپیوٹر سائنس میں ہر چیز کامپیوٹیشنل کام جو ہے وہ اصل میں ایلگردمک ہے بلکہ جہاں پہ بھی آپ کسی پرابلم کو سالو کرتے ہیں بے شک اس کے لیے کمپیوٹر نہ استعمال کریں پیپر اینڈ پینسل استعمال کر لیں وہ پروسیجر وہ ریسپی جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ اصل میں بائی ڈیفینیشن ایک الگردم ہے لیکن جو اس کورس میں چیز اجاگر کی جا رہی ہے جس کی اہمیت کا احساس آپ کو دلایا جا رہا ہے وہ یہ باتیں کہ ایلگردمس کا ڈیزائن افیشنٹ ہونا چاہیے سپیس اور ٹائم کے حوالے سے اور یہ افیشئنسی جو ہے اس کو ایسے نہ ثابت کرو کہ ٹھیک ہے اس کو سی پلس پلس میں لکھ کے چلا کے دیکھ لو Input size کو پیری کر کے دیکھ لو اگر لگتا ہے کہ ان پٹ سائز چینج ہونے پہ اس کی پرفارمنس جو ہے وہ لینیئر ہے یا کواڈریٹک ہے تو اس کا مطلب اچھا ہے نہیں یہ بات نہیں ہم اس کو ریگولرسلی شو کرتے ہیں آرڈر نوٹیشن کے ذریعے جو کہ ایکچولی ایک شارٹ ہینڈ ہے لیکن ہم اس کا ایک اکسپریشن نکالتے ہیں ٹائمنگ جو کہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے لینگویج سے کمپائلر سے کمپیوٹر آرکیٹیکچر سے انسو اس کا مقصد یہ کہ ہم کسی کو کنونس کریں کہ یہ البردم جو ہے وہ کسی دوسرے الگردم سے بہتر ہے البتہ یہ بھی اب بات اب ذہن نشین کیجئے کہ اکثر البردم کے کیس میں آپ کو اصل میں پروف کرنا پڑے گا کہ یہ الگوریتم ٹھیک کام کرتا ہے اور یہ جو کریکٹنس کی بات ہے یہ دو, دو پہلو ہیں اس کے ایک یہ کہ اس کا جواب غلط نہیں صحیح اور غلط جواب بھی آ سکتے ہیں اور دوسری یہ بات وہ آپٹمل ہے کہ نہیں یہ جو آپٹمائزیشن پرابلم جس میں ہم گریڈی اسٹریٹجی استعمال کرتے ہیں یہ آپٹمائزیشن ہے تو یہاں پہ کریکٹنیس کے ساتھ ہم نے یہ بھی اب کر دیا کہ اصل میں ڈائسٹرز کے کیس میں جو ہمیں شارٹیسٹ پارٹس ملتے ہیں وہ واقعی شارٹیسٹ ہیں اچھا اب ڈائکسٹرا تو ایک طرف رہا اصل میں جیسے کہ میں نے شروع میں گفتگو کی تھی پارٹس کے حوالے سے اس کی اور بھی ویریئشنس ہیں سنگل سورس ہے آل پیئرس ہے تو آئیے اب ان کی طرف چلتے ہیں ہم اب ایک اور الگ کی جانب چلیں گے جو کہ سنگل سورس ایلگریدم ہی ہے ڈائسٹرا کی طرح البتہ اس میں کچھ لمیٹیشن ہم ہٹا دیں گے اور اس میں جو کاروائی ہے وہ ذرا سی مختلف ہوگی ڈائکسٹرز سنگل سورس شورٹ اسپینڈم ورکس اف آل ایج ویٹس آر نان نیگیٹو and there are no negative cost cycles. Bellman-Ford allows negative weight edges and no negative cost cycles. The algorithm is slower than Dijkstra's running in theta VE time. یہاں پہ اصل میں میں نے اب ایک نیا الگریدم انٹروڈیوس کیا ہے جس کا نام بیلمن فورڈ ہے یہ ان دو حضرات کے نام ہے جنہوں نے اس کو اوریجنلی ڈسکور کیا تھا یہ بھی ڈائکسٹرا کی طرح سنگل سورس شارٹس پاتھ ایلگردم ہے یعنی آپ کے پاس ایک گراف ہے ڈائریکٹ گراف ہے جس میں ویٹس ہیں آپ ایک ورٹیکس کو ایز سورس ڈیزگنیٹ کرتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ اس سورس سے بقیہ تمام ورڈ تک شارٹس پاس کیا ہیں اور ان شارٹیسٹ پاس کی ایکچول جو ویٹ ہے یا وہ جو سم آف ویٹس آف ایجز ہے وہ کیا ہے دوسرا بیلمین فورڈ ایلبردم جو ہے اس میں وہ جو ریسٹرکشن تھی ڈائکسٹرا کی کہ نیگیٹو ایج ویٹس نہیں ہو سکتے یہ اب اس میں ہم ریسٹرکشن ریموو کر دیں گے البتہ وہ جو دوسری ریسٹرکشن ہے کہ نیگیٹو ویٹ سائیکلز نہیں ہوں گے یاد ہے وہ میں نے مثال جو آپ کو دکھائی تھی جس میں اگر آپ ایک سائیکل کو لیں اس میں اگر کوئی نیگیٹو ایج ہے یا نیگیٹو ویٹ ایج ہے اور اس سائیکل کے جتنے ایجز ہیں ان کے سارے ویٹس کو اگر آپ ایڈ کریں اور ایڈ کرنے کی بنا پر جو فائنل نمبر آتا ہے وہ اگر نیگیٹو ہے تو یہ ایک نیگیٹو ویٹ سائیکل ہے ایسا سائیکل اگر موجود ہے تو یہ جتنے شارٹس پاٹر ہیں یہ نہیں کام کریں گے ڈائکسٹرا ہو بیلمن فورڈ ہو یا باقی جو ہم بعد میں دیکھیں گے یا جن کے بارے میں آپ کہیں اور پڑھیں گے البتہ جہاں تک بیلمن فورڈ کا تعلق ہے یہ نیگیٹو ایجز الاؤ کرتا ہے یا نیگیٹو ویٹ ایجز الاؤ کرتا ہے بلکہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جو راؤٹرز ہیں خاص طور پہ فار ایگزامپل سسکو کے راؤٹرس یا دوسرے ایسے راؤٹرس وہ بیل فورڈ ایلگریدم کی ویریشن استعمال کرتے ہیں راؤٹنگ ٹیبلز بنانے کے لیے کیونکہ راؤٹنگ ٹیبلز جو ہیں وہ اصل میں شارٹیسٹ پاتھ ہی ڈیٹرمن کر کے بنائے جاتے ہیں بیل مین فورڈ ایلگردم کیسے کام کرتا ہے اس کے بارے میں یہ سلائیڈ اب دیکھ لیجئے لائک like ڈائکسٹرز الگریدم بیلمن فورڈ is based on performing repeated relaxations بیلمن فورڈ applies relaxations to every edge of the graph and repeats this v-1 time بیلمن فورڈ algorithm اصل میں simply relaxations کرتا ہے ابھی یہ algorithm میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے بعد ایک مثال بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا لیکن ریلیکسن کو ذرا دوبارہ یاد کیجئے کہ اس میں کاروائی کیا تھی یاد ہے میں نے آپ کو وہ ایک چھوٹی سی فنکشن دکھائی تھی جس میں میں نے دو ورٹیسیز بھیجے تھے یو اینڈ وی اور مقصد یہ تھا کہ یو پہ بیٹھ کے ڈی یو کی ویلیو جو ہے اس میں یو وی کا جو ویٹ ہے اس کو ایڈ کرو اور ڈی یو پلس ڈبلو یو وی اگر کرنٹ ڈی وی سے کم ہے تو ڈی وی جو ہے اس کو ریوائز کر دو کہ سمپل سا ایک اسٹیپ ہے جو کہ ریلیکس جو ہے وہ کرتا ہے ہاں اس, الگر... اس پروسیجر میں ہم نے وہ پریڈیسر والی بات بھی کی تھی اس کو بھی ہم رہنے دیتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں اب جہاں تک اس ایلبریدم کا تعلق ہے اس کے اندر اب گریڈینس نہیں ہے یعنی کہ ہم کوئی پرائرٹی کیوں نہیں بنا رہے نہ ہی ہم کوئی اور ڈیٹا اسٹرکچر استعمال کر رہے ہیں بلکہ سمپلی یہ کہ گراف کو لیا باری باری اس کے ورڈسیز کو لیا اور ان کو ریلیکس کرتے گئے تمام ورڈسیز کو اور یہ جو ریلیکسن ہے سارے کے ساتھ تو ہو رہی ہے لیکن اس کو ہم صرف ایک دفعہ نہیں کریں گے ہم وی مائنس ون ٹائم کریں گے وی جو ہے وہ نمبر آف ورڈسیز ہیں گراف میں اب آئیے اس ایلبردم کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا اس کی پھر میں آپ کو ایک مثال دکھاؤں گا اور پھر وہی بات ہم اس کو پرو کریں گے کہ اس کے نتیجے میں بھی جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ کریکٹ ہے اور آپٹمل ہے یہاں پہ اب میں نے الگرتم آپ کے سامنے پیش کیا ہے بیل فور جس کو ہم گراف جی ڈبلو جو ویٹس کی ارے ہے اور ایک سورس ورٹیکس دیتے ہیں یہ بھی یہ کام پہلے کرتا ہے کہ فور ایچ یو ان وی یعنی کہ تمام ورٹسیز جو ہیں ان کی ڈی یوز یہ جو ایسٹیمیٹس ہیں ان کو انفینٹی سیٹ کر دے گا اور ساتھ یہ پریڈیسیسر جو ارے ہے اس کو نیل سیٹ کر دے گا یہ وہ پوائنٹرز ہیں یا بیک پوائنٹرز ہیں جس سے ہمیں وہ ٹری یا وہ جو پاتھ ہے وہ ملے گا اب نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ ڈی ایس کو اس نے زیرو کیا کیونکہ سورس ورٹیکس جو ہے اس کا ایسٹیمیٹ تو یقیناً زیرو ہے لیکن دیکھیے یہاں پہ اب کوئی ڈیٹا اسٹرکچر اور نہیں یعنی کہ پرائرٹی کیو یا یونین فائن یا ایسی کوئی کاروائی نہیں ہو رہی سمپل اریس ہیں جن کو ہم نے تھوڑا سا چینج کیا ہے اس کے بعد یہ لوپ ہے جو آئے 1 ٹو V-1 ون چلے گا یعنی کہ اگر آپ کے ورڈسیز 20 ہیں تو یہ 19 تک چلے گا یا جتنے بھی ورڈسیز ہیں یہ ان سے ایک کم اور ہر i اٹریشن پہ وہ یہ فور ایچ یو وی این ای ریلیکس یو وی کرے گا یہاں پہ دیکھیے اب میں اس پروسیجر کو واقعی کال کر رہا ہوں تو اگر آپ یاد کریں کہ یہاں پہ اس نے کیا کیا تھا کہ ڈی یو پلس ڈبلو یو وی ان دونوں کی سم اگر وہ ڈی وی سے جو کرنٹ ویلو ہے اس سے کم ہے تو ڈی وی کو ہم نے ریوائز کیا تھا اور ساتھ ہم نے V جو ہے اس کو ہم نے یو سیٹ کر دیا تھا لیکن جو غور طلب بات ہے وہ یہ کہ دیکھیے ہمارا باہر ہے اور اس کے اندر ایک loop ہے. اب یہ جو آؤٹر فور لوپ ہے یہ کتنی دفعہ چلتا ہے وی ٹائمس یہ جو اندر والا لوپ ہے یہ کتنی دفعہ چلتا ہے فور ایچ ایج ان یعنی کہ تمام ایجز کے لیے اور اس کے لیے ہم یہ ریلیکس فنکشن کو کال کرتے ہیں جو کہ ایکچولی ایک کانسٹنٹ ٹائم آپریشن سمجھ لیں یا فنکشن کے حساب سے اصل میں وہ کانسٹنٹ ٹائم کام کر رہا ہے یہاں سے میرے خیال میں اب وہ بات صاف ظاہر ہے کہ یہ الگ جو ہے یہ تھیٹا وی ای کیو ہے ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائکسٹرا اصل میں اس سے بہتر ہے کیونکہ وہ تو وی یا ای لاک وی ہے یہ والا ایلگریدم لاگ وی اس میں ٹرم نہیں آ رہی ہے تو سمپلی لوپ کے اندر لوپ ہے آؤٹر لوپ وی ٹائمز چل رہا ہے یہ آرڈر وی ٹائمز چل رہا ہے اور اندر والا لوپ جو ہے وہ ای ٹائمز چل رہا ہے یعنی کہ اوور آل ٹائم جو ہے وہ سمپلی تھیٹا وی ای ہے لیکن اب یہاں پہ چند ایک باتوں کا ذرا موازنہ کیجیے پہلی بات کہ اس ایلگریدم میں وہ لمیٹیشن نہیں یعنی کہ اس ایلگریدم میں نیگیٹو ایجز آ سکتے ہیں جہاں تک نیگیٹو سائیکلز کا تعلق تھا یا نیگیٹو ویٹ سائیکل کا وہ تو دونوں میں نہیں ہے البتہ یہاں پہ وہ ایک لیمٹیشن تو ہٹ گئی اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ ارز کیا تھا کہ گراف ایپلیکیشن میں ویٹس پوزیٹو ہونا یا زیرو سے یا اس سے زیادہ ہونا یہ انٹیوٹیولی تو سمجھ آتی ہے یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ ایجز جو ہیں وہ نیگیٹو ہو جائیں لیکن میں نے اس کی بھی مثال دی تھی کہ ایسی ایپلیکیشن ہیں جس میں ایج جو ہیں وہ نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں اب اگر وہ نیگیٹو ہوئے تو ڈائر وہاں پہ نہیں چلے گا اس لحاظ سے اصل میں یہ پھر آپ کے پاس اکیلا رہ جاتا ہے جو کہ سنگل سورس شارٹیسٹ پیس کا آنسر آپ کو دے گا دوسری یہ بات اس میں دیکھیے ڈیٹا اسٹرکچر کے حوالے سے اور بلکہ اس کے سائز کے حوالے سے دیکھیں کہ کیا ہم کو پرائرٹی کیو کوئی سٹیک یا ایسی کوئی چیز استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں جی فرسٹ کریں میٹرکس ہے ڈبلو جو ہے وہ سمپلی ایک ارے ہے ڈی بھی اے رے ہے پری بھی اے کرے ہے اس کے بعد جہاں تک یہ والا معاملہ ریلیکس کا ہے یہ ایک سمپل سی ایڈیشن ہے یا اس میں ایک ٹیسٹ ہے یعنی کہ اس پورے الب میں سمپلسٹی کے حساب سے میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ آپ سمپل ہو سکتے ہیں اور یہ کہ اس کو کسی سوفسٹیکیٹڈ ڈیٹاسٹرکچر کی ضرورت نہیں اصل میں اس الگردم کی سمپلسٹی اور اس میں کسی سوفسٹیکیٹڈ ڈیٹاسٹرکچر کی ضرورت نہ ہونے کی بنا پہ یہ الگریدم جو ہے یہ راؤٹرز میں خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے جب انہوں نے راؤٹنگ ٹیولز اپنے بنانے ہوتے ہیں اندازہ لگائیے کہ انٹرنیٹ کتنا بڑا ہے اور اس میں کتنے راؤٹرس ہیں یہ راؤٹرس ان تمام پوائنٹس پہ ہیں جہاں پہ ملٹیپل لنکس جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور وہاں سے پھر آگے کہیں لنکس جا رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ انٹرنیٹ کو ایز اے گراف دیکھیں تو اس میں کافی ایسے ورٹسیز ہیں جن کی جو ان ڈگری اور آؤٹ ڈگریز جو ہیں یا ڈگریز جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں خاص طور پہ جو نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل گیٹ ویز ہیں یا جن کو نیپس کہا جاتا ہے نیٹورک ایکسس پوائنٹس وہاں پہ تو اصل میں ایک راؤٹر نہیں کئی راؤٹر شامل ہوتے ہیں جنہوں نے پیکٹس کو ادھر سے ادھر بھیجنا ہوتا ہے یہ جو راؤٹنگ ہے جو کہ اصل میں آپ یہ ترم سنتے رہتے ہیں ٹی سی پی آئی پی یہ اصل میں دو ہیں اس میں جو آئی پی پارٹ ہے اس کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے راؤٹنگ یعنی کہ جو آئی پی سافٹ ویئر ہے وہ راؤٹنگ ڈیسیزنس لیتا ہے اور یہ ڈسیزنس جو ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ یہ راؤٹرس آپس میں کمیونیکیٹ کر کے گراف بناتے ہیں کہ اس وقت جو نیٹورک ٹیکنالوجی ہے کہ نیٹورک میں کون کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یہ ساری انفارمیشن راؤٹر جو ہیں ایک دوسرے کو بھیجواتے ہیں ایک راؤٹر کہتا ہے کہ میں اس وقت ان راؤٹرس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں اور یہ یہ اسپیڈ ہے یہ یہ لنک کیپیسٹی ہے یا یہ یہ لنکس کی حالت ہے سیچوریشن کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو کہتے ہیں راؤٹنگ اپ ڈیٹس یہ راؤٹنگ اپڈیٹس جو ہے یہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں اور ایک راؤٹر کے پاس جب یہ انفارمیشن آتی ہے تو وہ اس انفارمیشن کو لے کے اصل میں گراف بناتا ہے اور اس گراف میں وہ اپنے آپ کو ایز اے سورس ورٹیکس سمجھتا ہے اور وہاں سے وہ شارٹیسٹ پاس ایلگردم چلا کے بکیا جتنے ورڈیز کا اس کو پتا چلتا ہے وہاں تک جتنی کنیکشن اس کو نظر آتے ہیں وہ شارٹیج پاتھ ڈھونڈتا ہے اور اس کی بنا پہ وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے اگر پوائنٹ اے پہ میں بیٹھا ہوں اور یہاں سے پوائنٹ ڈی پہ میں نے جانا ہے تو اصل میں شارٹیج پاتھ کیا ہے کیونکہ چانسز ہیں کہ اس راؤٹر سے ڈی تک ڈائریکٹ رستہ نہ ہو یہ جو ڈسیزن میکنگ ہے اس میں اصل میں یہ بیلمن فورڈ ایلگردم جو ہے اس کی یا اس کی ویریئشن استعمال کی جاتی ہیں یہ آپ نیٹورکنگ کورس میں ضرور پڑیں گے کیونکہ راؤٹنگ ایک میجر ایکٹیویٹی ہے جس کی بنا پہ سارا آپ کا ڈیٹا جو ہے انٹرنیٹ پہ وہ ادھر سے ادھر جا رہا ہے تو اندازہ لگائیے کہ اس ایلگردم کی کتنی کانٹریبیوشن ہے نیٹورکنگ کے پوائنٹ آف سے اور جو بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ اتنا سمپل ایلگردم ہے ٹھیک ہے یہ Order VE ہے جو کہ ابھی بھی پولانومیل ٹائم ہی بنتا ہے اگر وی ای کے برابر ہے لیت سے تو یہ ایئر e ہو گیا یہ تو نہیں ہوا کہ یہ e to the power v ہے یا ٹو to the power e ہے یا ای e فیکٹوریل ہے ہے یہ بڑا سمپل سا ایلگریدم اور دوسرا ٹائم کے حساب سے بھی اتنا زیادہ نہیں ہے اس بنا پہ راؤٹر جو ہیں جو کہ ایک اسپیشلائز ہارڈ ہے وہ اس ایلگریدم کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے وہ شارٹیج پانچ سنگل سورس شارٹیج پانچ جو ہے وہ کمپیوٹ کرتے ہیں لیکن یہ کمپیوٹیشن ان کو بار بار کرنی پڑتی ہے کیونکہ راؤٹنگ میں یا انٹرنیٹ میں لنکس جو ہیں ان کی کیپیسٹیز تو شاید نہیں لیکن ان کی جو یوٹیلائزیشن ہے یا ان پہ جو کنجیشن ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے اگر آپ ٹرانسپورٹیشن نیٹورک دیکھیں یا سڑکوں کو دیکھیں تو صبح آٹھ بجے جو سڑکوں کی حالت ہوتی ہے یقیناً صبح دس یا گیارہ بجے وہ نہیں ہوتی آٹھ بجے سڑکیں بہت کنجسٹڈ ہوتی ہیں تو ایک لحاظ سے جو شارٹیسٹ پاتھ آپ کے گھر سے اسکول تک ہے وہ صبح کے وقت میرے خیال میں کوئی ایک ہے اور دوپہر کو یا میں بھی شام کو کوئی اور ہو سکتا ہے کیونکہ صبح آپ شاید اس رستے سے نہ جانا چاہیں کیونکہ وہ تو انتہائی کنجسٹڈ ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ سمپل سا الفم اصل میں ایک لحاظ سے پورے انٹرنیٹ کو چلا رہا ہے اس میں ساری راؤٹنگ جو ہے وہ اس سمپل سے الگریدم سے ہو رہی ہے اور سمپلسٹی سے میری یا مراد یہ باتیں کہ اس میں سٹیپس بڑے چھوٹے سے ہیں اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر کوئی سوفیسٹیکیٹڈ ڈیٹا سٹرکچر نہیں اب آئیے اس الگریدم کو ہم بھی ایک ایک, ایک گراف لے کے اس پہ چلاتے ہیں تاکہ سمجھ آئے کہ اصل میں یہ کر کیا رہا ہے اور پھر ہم اس کا پروف دیکھیں گے کہ یہ بھی واقعی ہی ہمیں کریکٹ آنسر دیتا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ آپٹمل آنسر ہمیں دیتا ہے یہاں پہ اصل میں میں نے ایک گراف کو چار دفعہ دکھایا ہے وہ سمپل سا گراف ہے آپ یہاں سے شروع کیجئے اور پھر میں بیل مین فورڈ ایلگردم کے جو سٹیپس ہیں ان کو فالو کر کے جو اینڈ ریزلٹ ہے جو یہاں پہ میں نے دکھایا ہے اس تک ہم پہنچیں گے پہلے یہاں سے شروع ہوں کہ ایک گراف ہے جس میں سمپلی چار ورٹسیز ہیں اور یہ دیکھیے کہ ایک ورٹیکس یا ایک ایج جو ہے اس کے اوپر میں نے نیگیٹو ویٹ ڈال دی ہے مائنس سکس بکیا جو ہیں وہ آٹھ چار اور پانچ یہ پوزیٹو ہیں جو انشیل حالت ہے وہ یہ کہ ایس کا جو ایسٹیمیٹ ہے یا یہ جو سورس ورٹیکس ہے دی کی ویلیو زیرو ہے اور بکیا جو تین دی ویلیوز ہیں وہ انیشلی انفینٹی ہیں اب یہاں پہ میں کوئی پرائرٹی کیوں نہیں بنا رہا ان لائک ڈا آپ کو یاد ہوگا یہ سمپلی ایسٹی ایسٹیمیٹس لائز کرتا ہے ایکچولی پہلے ساروں کو انفینیٹی کرے گا اور اس کے بعد ڈی ایس کو وہ زیرو کر دے گا اب ہم اس فور لوپ میں آئیں گے آئی ون ٹو وی مائنس ون اور ہم باری باری ہر ایج کو لے کے اس کے جو دو وٹسیز ہیں ان کو ریلیکس کریں گے اب یہاں پہ دیکھیے کتنے ایجز ہیں ایک دو تین اور چار زیادہ ایجز بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پہ مثال کی خاطر میں نے سمپلی چار ایجز دکھائے ہیں اور اب وہ جو فور ایچ ایج ان ای والی بات ہے فور ایچ یو وی ان ای اس لوپ کے حوالے سے میں یہ انڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ میں پہلے اس ایج کو چنوں گا پھر اس کو چنوں گا پھر اس کو لوں گا اور پھر اس کو لوں گا آؤٹر لوپ جو ہے وہ تو اس میں چونکہ چار وسیز ہیں وہ آئے ون ٹو تھری تک چلے گا یعنی کہ وہ تین دفعہ چلے گا لیکن جو اندر والا لوپ ہے وہ ایک دو تین اور چار دفعہ چلے گا اب یہ یاد رہے کہ جو انر لوپ ہے وہ ہر ایج کے یو وی کو لے کے وہ ریلیکس پروسیجر کو کال کرے گا کہ یو کو لو ڈی یو میں ڈبلو یو وی ایڈ کرو اگر یہ سم جو ہے یہ ڈی وی سے کم ہے تو ڈی وی کو اپ ڈیٹ کر دو اور اس میں وہ پریڈیسیسر پوائنٹر جو ہے اس کو بھی ڈیفائن کر دو اب یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے اب آئیے ہم یہ ریلیکسیشن جو ہے اس طرح مثال میں سیدھی سیدھی کریں گے ہم اس کو ایک لحاظ سے کمپیوٹ نہیں کریں گے کیونکہ وہ سمپل ایڈیشنز ہیں یہاں پہ اب میں نے سب سے پہلے اس ایج کو لیا اس میں یہ یو ہے یہ وی ہے اگر ایسا ہے تو ڈی یو کی ویلیو انفینٹی ہے اس میں اگر میں پانچ کو ایڈ کروں تو انفینٹی پلس فائیو اسٹل انفینٹی وچ از لیس دین اور equal ٹو انفینٹی والی بات نہیں تو یقینا یہ دونوں انفینٹی رہیں گے اس کے بعد میں اس ایج کو لیتا ہوں جس میں یہ یو ہے یہ وی ہے اور یہاں پہ کیا ہوگا کہ ڈی یو کی ویلیو انفینٹی ہے اور یہاں پہ بھی وی کی ویلیو انفینٹی ہے انفینٹی میں مائنس سکس اگر ایڈ کروں یا اس میں سے سکس سبٹریک کروں تو انفینٹی کو کوئی تبدیلی یعنی کہ وہ تبدیل نہیں ہوتی اس بنا پہ یہ دونوں جو ہیں یہ انفینٹی رہیں گے اب میں اس کو لیتا ہوں اس میں یہ یو ہے اور یہ وی ہے ڈی یو کی ویلیو زیرو اس میں میں نے ایٹ ایڈ کیا تو وہ آنسر آیا زیرو پلس ایٹ یعنی ایٹ ایٹ جو ہے وہ اس ڈی کا جو ایسٹیمیٹ یہاں پہ ہے جو کہ میں نے شو کیا انفینٹی ہے یقین ان اس سے چھوٹا ہے جس کی بنا پہ اب میں اس کو یہاں پہ اب چینج کر دوں گا یہ ترتیب یاد رہے کہ میں اس ایج کو کر چکا ہوں اس کو کر چکا ہوں اب یہاں پہ میں بیٹھا ہوں تو ریلیکسن صرف ان دو کو یا ان دونوں کے درمیان ہوگی اور اس کی ڈی یو سے اس پہ امپیکٹ ہو سکتا ہے یہ نہیں کہ ان ایجز کو میں دوبارہ ابھی وزٹ کروں گا وہ بعد میں آئیں گے یہاں پہ 0 میں 8 ایڈ کیا تو یہ 8 ہو گیا اور اسی طرح یہ فائنلی اس ایچ کو جب میں لوں گا تو ڈی یو جو ہے وہ 0 ہے اس میں W میں نے ایڈ کیا 4 جس کی بنا پہ اس ورٹیکس کے جو ڈی ویلیو ہے وہ اب ریوائز ہو کے 4 ہو جائے گی اور یہ صورتحال میں نے اب یہاں پہ دکھائی ہے کہ یہاں پہ اب 8 آ گیا ہے یہاں پہ 4 آ گیا ہے یہاں پہ 0 اور یہ فی الحال انفینٹی ہے اب اس مثال میں اس چیز کا لحاظ رہے کہ میں اصل میں ایک آئی اٹریشن جو ہے وہ دکھا رہا ہوں اور ہر اٹریشن میں ایجز جو ہیں ان کو میں ریلیکس کر رہا ہوں اگر میں چاہتا تو میں ایک ایک ریلیکسیشن کے حساب سے اس گراف کو دکھاتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اتنا سمپل پروسیجر ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کاروائی کیا ہو رہی ہے ایک اٹریشن کے بعد صورت حال یہ ہے ادھر زیرو ادھر آٹھ ادھر چار اور ادھر انفینیٹی اب میں دوبارہ ریلیکسیشن پروسیس شروع کروں گا اور ترتیب یہی ہوگی جو میں نے یہاں پہ انڈیکیٹ کی تھی کہ یہ ایج میں سب سے پہلے ریلیکس کروں گا اور اب اس کو دیکھیے کہ یہاں پہ ڈی یو کی ویلیو فور ہے اس میں فائیو ایڈ کیا تو نائن اور نائن جو ہے وہ انفینیٹی سے کم ہے جس کی بنا پہ یہ جو ڈی وی ہے یہ چینج ہو جائے گی اس کے بعد میں اس کو دیکھتا ہوں اس میں ڈی یو کی ویلیو ایٹ ہے یہاں پہ 4 ہے 8 مائنس اصل میں 2 ہے تو یہ 4 جو ہے یہ 2 سے کم ہے تو یہ بھی ریوائز ہو جائے گا اس کو میں دیکھتا ہوں یہاں پہ 0 اور 8 ہے اس کو کچھ نہیں ہوگا یہاں پہ 0 پلس یہ ابھی تک 4 ہے لیکن یہ اصل میں یہاں پہ 2 ہو چکا ہوگا تو ٹو چونکہ 4 سے کم ہے تو اس کو اب میں فردر ریوائز نہیں کروں گا نتیجہ تن کیا یہاں پہ 9 یہاں پہ 2 یہاں پہ 8 اور یہاں پہ وہی 0 اب تیسری اٹریشن میں نے چلائی پھر وہی ترتیب کہ اس کو لے کے اس ایج کو یہ یو ہے ڈی یو کی ویلیو ٹو پلس فائیو سیون سیون جو ہے وہ نائن سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نائن اب ہٹ کے سیون بن جائے گا یہاں پہ اس ایج کو لیا تو ایٹ مائنس سکس ٹو ہے ٹو پہلے ہی موجود ہے تو اس کو ہم ریوائز نہیں کریں گے یہ بھی نہیں ریوائز ہوگا یہ بھی نہیں ریوائز ہوگا اور آخر میں جو نتیجہ نکلا تین اٹریشن کے بعد اب دیکھیے یہاں پہ اصل میں جو ہے شارٹیسٹ ڈسٹینس جو ہیں وہ ہر ورٹیکس میں آ چکے ہیں اور یہ ریلیکسن میں نے تین دفعہ کی ہر ایچ کے اوپر کافی سمپل الگردم ہے میرے خیال میں اگزامپل جو میں نے آپ کو دکھائی ہے اس کی جو کاروائی ہے وہ بھی انتہائی سمپل ہے لیکن چند ایک سوالات ان میں سے سب سے اہم کہ میں نے یہ ریلیکسن وی مائنس ون ٹائم کی اور اس کے نتیجے میں فائنل آنسر آ گیا یہ کیسے ہوا اور دوسری یہ بات کیا اس سے واقعی فائنل آنسر آتا ہے یعنی کہ میرے پاس منیمم ڈسٹینس آ جاتے ہیں یہ چیز ثابت کرنے کے لیے ہمیں پھر ایک تھیرم کا سہارا یا ایک پروف کا سہارا لینا پڑے گا آج کے لیکچر کا چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو یہ تھیئرم ہم ان شاء اگلی دفعہ کریں گے آپ یہ الردم بھی کتاب میں ضرور دیکھیے اور اس کا پروف بھی دیکھیے ہم یہ انشاءاللہ گفتگو اگلی دفعہ مکمل کریں گے تب تک خدا حافظ